راضی بہرضاء خدا اسمائی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک انتہائی خوبصورت دیہاتی عورت کو دیکھا جس کا شوہر بہت بدصورت تھا تو میں نے اس سے کہا کہ تو اس خاوند کے ساتھ راضی ہے اس عورت نے کہا ہاں کیونکہ ممکن ہے میرا خاون اللہ رب العزت کے ہاں بہت اچھا ہو اور اللہ نے اس کے اجر کے طور پر مجھے اس کی بیوی بنا دیا ہو اور ممکن ہے کہ میں اللہ کے نزدیک بری ہوں اور میری اس برائی کی سزا کے طور پر میرا خاون ایسا شخص بنا دیا گیا ہو تو میں اس چیز پر کیوں نہ راضی ہوں جس پر میرا اللہ راضی ہے